نبی محمد کا دربار فنج مقااصنا يا في بالفنج مقااصنا فنا مع يا او الش الله الررحمن يذين الصف <تصفيق> وال من ورقمنا ذلك النبيين الشاكرين والشاكرين والآمنين اولئك هم الذين برئت لله رب العالمين لي خمسه في بها حضر ضائعه المصطفى والطه ومنا والفاطمه غريبوا يا رسول الله طيبا نضارن سر جمال جزء حبيب مرض دار سيسيا را دواء مدر القافط وَلِنَعَظَمْ فِرْحَسْتَمْ اُمَتِ بُوْتُ مِنَحْدَارًا وَلِلْتِ مُقُشْنَسِيمًا الہی خیر کردائی باہت فیل اختفاء وقتبا وشاید جیلانی وشاید سلام آئیے اخترش ویل سے قبر دارگاری مسالت پاہ پہنے یہ لگا کر پہ آواز بلد نتشفہ کا طور پہنچ جو یہ سجدات نفا پڑھنا بھی ہاتھ ان کا درجات و ثواب قران کے الفاظ الفاظ میں جو یہ خیالات بالحیاۃ وبعد الممات ان طریق مجید التعبات وان اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے گھر میں اسلام کا بارواں چودہ سوچالیس نے جانا باغیچہ بن جانا فرمایا تھا پچھلے جو میں کی کے ہیں اور یہ کی برکت ہے کہ اللہ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیم اللہ کو درہ طرح سے اور آخر خرید کے مقامات مبارک نے اس کو بہت بڑا مقام علیہ السلام کو تصریف خود ارشاد فرمایا جب پوچھا گیا آپ کا دین کیا ہے تو کہا میں اپنے دادا ابراہیم کے دینی ہوں سرکار کو تسلیم نے اپنے ابراہیم خلید اللہ کو بہت یاد فرمایا حضرت اللہ کی امتحانات میں سے جس کو حضرت اسمایم کے نام سے یاد کیا جاتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لے جاؤ اور حضرت اور اسماعیل کو لے جا کر فلا سہ میں چھوڑا. اللہ جب پلنٹ پر جانے لگے تو اللہ سے بار بارہ پوچھتے آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں यहां पानी भी नहीं यहाँ खाने की कोई चीज नहीं खाने की चीजें थी जो साफ लाई थी उसके अलावा उनके पास खाने के लिए हाजरा उनसे बार बार पूछती रही कि आप मुझे क्यों छोड़ कर जाते हैं بار بار پوچھتی نہیں کیا. اس منزل پہ چھوڑ کے جا رہا ہے یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا رہا ہے اور بیوی بی پلک پلک کر بار بار پوچھ رہی ہے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، مگر رب کی محبت اتنی غالب ہے کہ بی بی کو جبان دینا بھی کمانا ملتی گا۔ آخر کار کو سیدہ حاجرہ نے کہا کیا اللہ کا حب یہی ہے؟ حضرت ابراہیوں نے اتنا فرمایا ہاں اتنا کا حب یہی ہے۔ تھا، حضرت حاجرہ نے تاریخ ساتھ جننا اشارت پرمایا۔ اگر میرے اللہ کو یہ ہے تو وہ کبھی ہمیں برباد نہیں کرے گا وہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا وہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا بس اللہ کرتے ہوئے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے عزت آدھرہ نے مہا قیام کرنایا علم جس کا متصد معاملہ عیدد پر شوا اب مشکیزیں کتبانے ختم ہو گیا میں نے پچھلی بار یہ اس سے پہلے عرض کیا تھا عزت ایبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے غیر بل اس مقام کا نام مقام سمیعہ ہے اس بابی کے قریب جا کر عیدد رہ دیکھا کوئی میں دیکھ نہیں رہا اکباک کا دل پسیشتہ ہے تو کامی کی طرف دل کرتے ہیں اور ہاتھ محرم اللہ تعالی میں اپنے دیا اپنی اولاد کو کہاں ایک باقی جو غیر پیدا نہیں ہوتا صرف ایک قسمت ہے الفاظ واپ بڑے لمبے ہیں میں ساری روایات کو میں پیش کر سکتا ہوں نہ تھا میں نے وقت میں نہ کھانے کے لیے کوئی ہے. اللہ کا پانی کتنے دن چلے گا کھجورے کتنے دن چلے گی ہاں سفر نہیں ہوتی اس, اس, کی اس کی لیے میںفظ کو چھیڑوں گا نہیں اس لیے کہ یہ ایسا لفظ ہے گفتگو کی جائے تو گھنٹے کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہے مگر دل سنا نہیں ہوتا اور دل جنابے والا نام ہے کہ ہماری اور آپ کی شام بھی کچھ نہیں وہ ماں تڑے کو پیاس کی شدت سے دیکھا. حاجرہ دیکھا. دیکھا پانی کی کوئی شبید نظر نہیں آئی ہے جو افراد گئے ہیں ان سے پوچھے وہ بتائیں گے میلین جس کو ملے گا سلے کہتے ہیں ہری پٹی یا ہرا ہری لائٹ وہاں لگا دی جاتی ہے اور بول نشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہاں سے چل کے نہیں دوڑ کے اترنا کیوں اس لیے کہ وہ ملاتا میں تو بچہ بیٹھا دیکھ رہا ہے کوئی نام کیوں پانی دیکھیں کتنی تقلیف میں ہمارے ہمارے مہرین کے پرداشت کیے تھے کوئی ایک انسان نہیں ہے جانبہ کبھی خوف ہو سکتا ہے اور ہمیں کوئی دوسری پشکتیں مشا... ہو سکتی ہیں تو اس جگہ جب پہنچنی عزتِ اسماعیر سے دینار جاتی تھی تو اس جگہ کو دور کے پورا قدمی تاکہ عزتِ اسماعیر جنتی سے نظر آ جائے اللہ بہتا ہی پسندائی خیامت کی صدو تک کوئی اسے آدم پر کے آئے آدم پر کے آئ ایک نبی نہ جا جا اللہ اللہ جائے فرمایا جو اچھا روک دے تو یہی ہے نا کہ ابراہیم ہری لاپ بی اسماعیل <سؤال> حایل اور بار بار ان کا پیر زمین پر پھس رہا تھا اللہ حضرت عزت نے کے کے نیچے سے پانی آآ آآ آآ ہو گیا زمزم کا پانی جانی ہو گیا محنت پوری ہوئی اب ہم پر دیتے ہیں عزت حضرت کی آئی دیکھا پانی کا چشمہ پیدا اتنا ٹھنڈا میٹھا پانی سب پانی اسماعیل کو اٹھایا اللہ پانی سے اسماعیل کی سے پانی نکلا اسی لیے شاعر کہتا اسی اسماعیل کا حسین کے نام سے جاتی خاندان اور شجرہات دیکھیں گے ولدی امام اش مقان امام حسین علیه السلام اسی اسماعیل خلیل اللہ اسی اسماعیل خلیل اللہ کے پوتے ہیں اسی لیے شاعر کہتا ہے اے دریا اپنی زمین پر جو رگڑتے اثر اے دریا اپنی زمین پر جو رگڑتے اثر اے اپنی زمین پر جو رگڑتے اثر کربلا تیرے سمائے آزم کلکوں کیسے میں باپ تو انتہاں دے لیتی ہے وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو خوز دے جت انتہاں میں نقم کی کوشش اور کوپی مدد کی کوشش اور نمبر پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تو امیر اور سادس رمی کرنا ساہے ہیں یہاں دعا کرنے کی تبدیل نہیں کریں حق کی سمتظر فاہی پہلے لگا میرے سرکار پرماتے ہیں حضور پرماتے کاش آجنا اسے زمزم نہ کہتی آئے آئے काश हाजरा उसे जमजम न देती तो चश्मा पूरी दुनिया में फैल जाता इस्माइल के कदमों का पैगाम सलीम का नाम में फैल जाता मगर कह रहा मसीह मौला अब हम आऊला अब के इस्माइल नबीुल्लाह के कदम से जमजम निकला और जमजम ये सूर्यानी زبان کا لفظ ہے سرکار حضرات فرمایا जमजम मारा ये रूजा बस कर हम بیمار ہو جاؤ تو اللہ بیو میں انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم کو پورا پر پائے کا جائز نہیں ہے یہ سرکارِ بولت میں اسلام علیہ وسلم کی حقیثی ممارک ہے اور یہ زمزم کی سپیشلیٹی چند پانی ایسے کہ کھڑے ہوکر احترام کے ساتھ پیا جاتا ہے اس میں سے زمزم، ایک وضوط کا بچا ہوا پانی زمزم کا پانی زمزم کا پانی بکھی کھڑے ہوکر پیا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ حضرتِ اسماعید کے قدم کا احترام اور ہے؟ کا پانی کھڑے یہ الگ بات ہے پہلے کے لوگ لوٹے سے درو کرتے تھے لوٹے تو جو پانی وضو کا, کا, کا, کا, کا, کا تھا لوٹا بھر کے لائے دھونا تھا پیر دھو لیا آپ نے کے کے کا کا ایک خطرہ گرا دیا تو آپ گناہ کا گندا پانی مسجد کے اندر اسی لیے حکم ہے کہ وضو کیجیے اور وہی اپنا ہاتھ پوچھیے اپنا تشریف لائیے تاکہ کا بھی کے لئے. نہیں ہے, کا بچا پانی ہے. اس لیے وضو کا تھا تو آپ نے پیر کو لینا سیکھا اسے اور جس پانی سے پیر بول رہا وہی کا بچا ہوا پانی ہے نہیں ہے مگر جس سے گیا ہے حکم یہ ہوا کہ کھڑے ہو کر پیو سامیہ آن اپنے پتھر دل دل بھی ہو اگر پانی قراش کرنے آئے تو جا کر دکھائے کہ انتہائی چھنٹا ہوئی جاتا ہے وہ کامپلا آیا اور حضرت حاجرہ سے اجازت نے اکرپانی کی نوش کیا اور پھر حضرت حاجرہ سے اجازت نہیں کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم یہی قیام کرنے حضرت حاجرہ نے اجازت یہ بھی اور پھر وہ قلیل جو ہم کی لوگ اس وقت سے بھی, بھی پس تھے फेर तारीश है बात तक भी चली जाएगी इस पर ने को इन्होंने हर कभी जनाब आग में तोड़ कर اپنے کو چھوڑ کر مولا کو کیا. میں اللہ کی اپنی عزت کو راضی کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے ہر آن کچھ وائرس نکالو قربانی کسی قریب کو پیسہ دے دو سب سے پہلی بات تو آپ کہیں گے جس نے النار کو جس نے قربانی قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند ہے قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو اس دن پسند نہیں جن لوگ لوگوں کے انسان کا روپیہ کہیں بھی لگے قربانی میں لگاؤ اس لیے اللہ کی عزت کی بارکاہ میں مقبول ہے قرآن کہتا سامان بنے گی دوسری قربانی کرتا ہے اگر قربانی بند کر دی جائے اور میں چار سکتا پڑوسی کے گھر میں قربانی ہوگی تو اللہ اسے بکرے کا گوشت کو ملے گا ایسا طبقہ है में में का मैं तेजी सुना देता गरीब अपने घर और इस से हैं इतना तो नहीं किया है कि انتظار کر رہی اب قربانی کا گوشت آئے غریب مسالے بھی تیار کر رکھے پیاز بھی کاٹ رکھی گوشت ہوتے ہیں بیٹی اپنے اللہ اللہ گوشت نہیںانے تیار کر رکھا نہیں قربانی کا گوشت کو دینا چاہیے مبارکباد خدا کی اسلام کا پیغام یہ ہے اور خود میں اپنی فکر کر بات صاحب کی، کی کی کی نے تھوڑے سے گوشت کرتے رہے تو اپنی چل کے مانگ لیتے اللہ تسلیم کے قانون کے لیے قربانی کا ہے کا ہے. مطلب نہیں ہوتا بلکہ ہو خدا کے واسطے قربانی نہیں ہوئی اور وہ غیر کی وجہ سے اپنی زمان کھول کرام سے کہتے بھی نہیں ہے کہ جناح ہمیں گوز گئے لو لیکن جب پچی نے پریشان کیا باپ کا دل تو باپ کا دل ہوسائی ہاں کھوں میں آسکر ہوئے روتے ہوئے دل کے ساتھ پروز کا پہنچ رہے ہیں درواز پرسکتے کی جرام ہوئے کا پہنچ نہیں پی جانتے انہیں پچی قزار کریں سیب تو انہیں مارک گروہ उन्होंने दरवाजा बंद करते जाने के लिए आ गए कहां से लोग चले जाते अपनी औलाद के सामने सब चुका कोशिश परेशानी मैंने दूसरी सब्जी पकाने की कोशिश कर, नहीं। पे पेश कर। अभी जान साल में आगी तो ली है आपकी क्या कह सकता जो दिन पर लेके आता है جو کما کے لاتا اس میں سے تو کچھ بچتا ہی لوگوں تو تو سے خالی دروازے پر دستک ہوئی اور پڑوس کے بزرگ گوشت لے کر آئے اور گوشت لا کر لو تمہارے لکھا ہے لائٹ چلی گئی پتا چلا ٹرانسفارمر خراب ہو گئے تین دن لائٹ نہیں آئی نتیجہ یہ ہوا نتیجہ یہ ہوا نہیں دیا گیا کو ملا دیا اسلام خود قرآن کی روایت قرآن کی بہت گردش کر رہی ہے ہم بھی خیال رکھے روزگار بند ہو جائے گا تیسری بات کر بکاری ہو جاؤ گے کئی لوگوں کا چل رہا जितने चोड़े-गोड़े बार आप चिल्लाते बनकर वो ये कर तो वो कर तो लेकिन अगर हम कुर्बानी ये बंद कर दे रहा हूं बंद तो आपको पेट भी नसीब नहीं होगा पेट डाल के आपसे आप नहीं सर्वेगी इसलिए कि जो पेट जो पेट बनता है वो चोड़े समझ आया जाता है हमारा मुंह मत खोटाइए पास सिर्फ इतनी है कि अगर हम हाकीम की बात करें तो पेशमार भाई वजीर के जमाने से कुर्बानी चली चली और تو ذہن کو دماغ بھی کہتا ہے جناب اس قربانی چہ جانو سے نہ جانے کتنے لوگوں کا روزگار چلتا ہے نہ جانے کتنے لوگوں کا کتنے لوگوں کا کاروبار چلتا ہے اور میرا اپ کو اس بتانے کی ضرورت نہیں کہ فقرو کے کاروبار کا معاملہ کیا ہے عرض کتنی کر اتنی بات کر دی ہے اللہ تعالی مرحوم کریم ہے جس سسٹم کو جہاں مصطفی جان نےrmse سے سٹھ کروایا ہے وہی بہتر ہے چھی چھاڑ کرنا مناسب نہیں یہ بات کی ضرورت نہیں تھی مگر اس لیے میں نے آپ کے ذہن میں ڈال دی کہ بازار محبوب نہیں ہے اس لیے قربانیاں اگر آپ کو نہیں کرنا پکڑا تو اس میں آپ خود سو پرسینٹ مطمئن لوگوں کے वाली हम सकते को बार कोई में कोई दो कोई बंदरा की कोई कि कि लोग कहां से लाते कहां करते को जाने वाला कि किसी कहा इतना भी और लोगों लेकिन अपने नहीं कर सकते करने वाला ये उसका है कि वो वेरीफाई करेंसिब है, है या, तो हो जाएगी या नहीं है ना हो सके اللہ عزت یہ جو قربانی ہے یہ بسم اللہ یہ قربانیاں کیا ہوئے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یا سنت و عمیت و عرائیم یہ تمہارے باپ حضرت عرائیم کی سنت ہے تو پوچھا پھر اس میں ہمارے لئے کیا ہمارے لئے کیا ہے یا بسم اللہ اس میں ہمارے لئے کیا سنت و عمیت و کی ہے ہمارے کیا بائدہ ہے صحابہ پوچھا اللہ بڑی سے بڑی نیچے عطا کرواتا ہے اور دنیا کو یہ ذہن کیا عطا ہے کہ دنیا والوں اسلام میں قربانی کا جذبہ بہت بڑی بات اسلام کے سال کی شروعات قربانی سے ہوتی حسین قربانی کہا جاتا ہے اور اسلام ہمیں جو ملا ہے اسلام کے آخری مہینے میں جو قربانی ہے جو اسی حسین کے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام کو تصویر میں کی हज के छेड़ा ही इसलिए कि मुझे बोलना था लेकिन आज के दौर तो को देखते हुए इंसान को मुसलमानों को जब صحابہ دور تھا اگر کوئی ایک بندہ نہیں آیا تو نہیں آیا تو آج ہم کیا کر رہے اس پر تبصرہ نہیں کروں گا دوسری بات جب بات کیا رہی تھی علاقے کے لوگوں کو جمع کیا جائے تو اسلام میں خوبصورتی کے ساتھ جمعہ کا چوک علاقے کے لوگ شہر کے لوگ جمع کرنے کے لیے میں مسجدیں کم ہوتی تھی اور لوگ نماز جا کر جامع مسجد میں پڑا کرتے تھے جامع مسجد کو جامع نہیں متاثر جامع مسجد ہوتا ہے لوگ کچھ بھی بولتے جامع مسجد جامع منع ہوتا ہے جمع کرنے والی जमा करने वाली जो कि पुए शहर के लोग लोग पहले जामा में में ही जाकर नमाज करते थे इसलिए उसको जामिय में कहा है आग आग पड़े इजाजत दे दी गई फिर, फिर उसके बाद आगे बढ़िए साहब और इलाकई सतह पर صوبائی سطح پر علاقائی ہوتی تھی آج بھی آپ نے کئی خطے ایسے ہیں جہاں ایک سال میں وہ جگہ دو بار ہی کام چلی جاتی باقی سب نماز پڑھی جاتی ہے علاقہ گاؤں میں لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں ابھی تو حال یہ ہے کہ جب سے ہر ایک مسیحی करने के लिए तब यह अगर ये मुफ्ती आजम वक्द अगर ये ऑर्डर जारी करते कि जनाबे वाला आपकी मस्जिद किसी आपने किसी मस्जिद में ईदरी पढ़ी आपने तो ही ईदगाह में पढ़ती है तो फिर शहर का रक्षक वहां जाकर क्या हो जाए तो आसानी के लिए हुजूर ने फरमाया तीन यसर तीन आसान है इसलिए आसानी के लिए हुक्म ये फरमाया गया भाई ईद की नमाज मस्जिद में की सवाल ये था कि इतिहास का भी मुकम्मल तौर पर اللہ فرمایا, آو اب شہر میں جب آؤ گے افغانستان سے پاکستان سے جہاں دلانے والا اور آپ کو ایسی ملتہ ہے کہ سب ایک جگہ پہنتے ہیں تو بھی دور ہوئی آپ کو ایک نہیں پہلے مگر آپ ایک سرکھات کی یونٹی اور کالٹی دیکھئیے سرکھات کو عالم علی صدا تو تصمیم میں فہن آیا کپڑا پہن گیا ہوگے علامہ صاحب آوے کہ فقیر صاحب آوے بادشاہ آئے یا غریب آئے محمود حضرمی آئے یا غلام آزان آئے آئے گا تو چاہتا دو سیدو وہ کمپنی نہیں پہنے گا سر کھلا رکھے گا تاکہ کوئی تاج پہن کر نیا جائے کوئی زمانہ والا صدق کی سرکار تک یہ میں تو صرف کروں گا تو یاد ان کا ہو جائے اپ کہیں گے کہ بات بڑی لمبی ہوگی وقت پورا ہو گیا لیکن بات کو ختم کرتے ہوئے اس کا رہا ہوں سرکار ابوال مسلم اللہ علیہ ہمارے یوسن نبی اتحاد کا اتنا پیارا سبق پڑھایا کہ اپ حرم کے